اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاَََََََََََسلامع سید الانبیاء المرسلين امام المدين خوت منبين سيدن و مولانا محمد عليہ و اصحاب اجمعین میراج شریف کے حوالے سے بے تحاشا ایسی روایات مشہور ہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے آج مستند احادیث کی روشنی میں شب معج کے واقعے کو ایک نظر دیکھتے بخاری شریف میں حدیث آئی ہے انس بن بالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ معاج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا تمام امبیا کرام علیہ وسلام کے جو نیند ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا یہاں جبرعیل امین علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب دھو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا بہت طویل حدیث بھی ایک موجود ہے بخاری شریف میں لیکن مختلف حوالے لے کر ہم گفتگو کریں گے تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ شاید ساری بات ایک ہی جگہ پہ ہے بے تحاشا کتب احادیث کے اندر اس واقعے سے متعلق مستند احادیث موجود ہے اب مست احمد میں ایک روایت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل جبر علیہ السلام اور کے ساتھ تشریف لائے یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا یعنی جب وہ چلتا ہے تو وہ اس کی چال اتنی بڑی ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں جا کے اس کا پاؤں وہاں پہ جو ہے زمین کو چھوتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براخ کو باندھا پھر مسجد اقسا میں داخل ہوئے دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی پچھلی نشست میں بھی ہم نے گفتگو میں یہ ارض کیا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور پیچھے ایک صف کے اندر قریب قریب سوا لاکھ السلام نے ایک صف کے اندر نماز پڑھی اب یہاں پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اتنی چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پہ سوا لاکھ کی صف کیسے بن گئی تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ اس سارے واقعے کو دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ واپس جب تشریف لائے تو بستر ابھی گرم تھا کنڈی ابھی جو وہ ہل رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ زمان و مکاں کی قید سے آزاد معاملہ ہے اس لیے نہ یہاں پہ زمان ہے نہ یہاں پہ مکاں ہے جب مکاں نہیں انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس سو جب مکاں بھی نہیں ہے اور زماں بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ہمارے لیے بظاہر اتنی سی جگہ ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہے زماں اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہے مکاں تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مکاں کو ایسا وسیع فرما دے اس خاص موقع پہ ان خاص شخصیات کے لیے صرف اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت پائی ہے آپ کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اور آپ کی امت کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہے اسی لیے دودھ کو ہمارے یہاں دین اسلام میں بہت زیادہ بہتر ایک خوراک سمجھا گیا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند فرمائی ہوئی خوراک ہے پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر ہوا جس کو ہم میراج کہتے ہیں یہ جو پچھلا سفر ہے اس کو ہم الاسراء کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی یہاں سے اس مسجد سے آپ کو عالم بالا کی طرف لے جایا گیا اور معاج جو ہے اصل میں معراج کے کئی عربی کے جو الفاظ ہیں اس کے کئی معنی ہیں معراج کا ایک معنی جو ہے وہ ایسی سیڑھی بھی ہے جس کو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے جب سواری کے لیے براک کو پیش کیا گیا آپ اس پہ دوبارہ سوار ہوئے اور پھر پہلے آسمان تک پہنچے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا سات کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کو پیغام اللہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں تبندر والے فرشتے نے کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے ہیں حزم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے جبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں آپ کے باپ ہیں آدم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا اے فرزند صالح اے نبی اے اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا بخاری شریف کی حدیث جو ہے کتاب التوحید کی اس میں سے یہ ہم نے تھوڑے سے جملے پڑھے پھر بخاری شریف میں ایک اور جگہ پہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبر السلام مجھے لے کر آگے بڑھے دوسرے آسمان تک پہنچے پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے وہاں مجھے عیسیٰ ملے علیہ السلام یا ملے علیہ السلام جو آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں جبريل علیہ السلام نے كہا يہ يہيا ہے يہ عيسا ہيں انہيں سلام كيجیے ميں نے سلام كيا دونوں نے جواب ديا مرحبا اے برادر صالح اے نبى صالح اور پھر ان دونوں نے بھى نبوت کا آپ کی اقرار کیا اور پھر اسی طرح ان سے کچھ اور گفتگو بھی ہوئی باتیں بھی ہوئی ظاہر ہے کہ سارے معاملات حضيم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان نہیں فرمائے جو معاملات ہمیں معلوم ہیں صحیح روایات سے موتبر روایات سے ہم صرف ان کی بات کرتے ہیں پھر بخاری کی کتاب التوحید سے پھر ایک اور حوالہ ہے کہ اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون جبریل نے کہا میں ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں فرشتوں نے کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے دروازہ کھولا گیا وہاں پہنچے تو وہاں یوسف موجود تھے علیہ السلام جبرعیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں علیہ السلام سلام کیجیے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا مرحبا اے برادر صالح اے نبی صالح اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر ایک اور جگہ آیا کہ میں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا صحیح مسلم کتاب المان میں یہ روایت موجود ہے اس کے بعد جبرعیل مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے ادریس وہاں موجود تھے علیہ السلام سلام دعا ہوئی انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح کہا مرحبا اور انہوں نے بھی نبی صالح کہا مرحبا اور انہوں نے بھی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی ہارون علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی اسی طرح نبی صحلح اور برادر صالح کہہ کر مرحبہ کہا انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اس کے آگے چھٹے آسمان تک چڑے دروازہ کھلوایا گیا اسی طرح سوال و جواب ہوئے اسی طرح مرحبہ کہا گیا اسی طرح نبوت کا اقرار کیا یہاں پہ موساد تھے علیہ السلام آپ نے چھوڑ کے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے آپ نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ جو نوجوان پیغمبر ہے میرے بعد مبوس ہوئے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے اللہ و اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا گیا پوچھا گیا کون کہا میں جبرائیل کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کے پاس پیغام اللہی دے کر بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا ہاں فرشتوں نے کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے وہاں گئے تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام انہیں سلام کہیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا مرحبا فرسند سالے مرحبا نبی سال آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے صحیح بخاری ہے ابن عباس ابنباسى اللہ تعالی ہمیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا سننے بےکی کیے حدیث ہے اس کے بعد آپ کو سدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس سدرت المنتہ پہ بیر جو ہے وہ ہجر کے مٹکوں کے برابر اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح کے تھے اور اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا اس سے وہ سدرا جو کہ اصل میں ایک طرح کا جیسے بیری کا درخت جیسے ہوتا ہے تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی اس وقت اللہ تعالی نے اپنے بندے کو وہی فرمائی آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئیں واپس آتے ہوئے موسا سے ملاقات ہوئی علیہ السلام انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں موسا علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں ان کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے کمی کی درخواست کی اللہ نے آپ کی درخواست قبول فرما لی اور دس نمازوں کی تخفیف فرما دی یعنی پچاس کی بجائے اس کو چالیس کر دیا اس کے بعد آپ موسا کے پاس آئے علیہ السلام انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا دس نمازوں کی کمی کر دی ہے انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیے اور مزید تخفیف کی درخواست کیجئے آپ واپس گئے اللہ سے تخفیف کی درخواست کی اللہ نے اس کے بعد دس مزید نمازوں کی کمی کر دی یوں اللہ کے اور موسا علیہ السلام کے درمیان آپ کی آمد و رفت چلتی رہی یہاں تک کہ بالآخر اللہ نے پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض کر دی اس کے بعد پھر جب آپ واپس آئے تو موسا علیہ السلام نے پھر کہا کہ جاؤ اور کمی کراؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے میں اس پر راضی ہوں آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا بندوں کے لیے تخفیف کر دی یہ پانچ نمازیں اجر میں پچاس کے برابر ہوں گی بخاری شریف اصل پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی ان پانچ کا ثواب ان پچاس کے برابر ہی ہوگا اور بہت سے مشاہدات ہیں جو ہماری صحیح روایات میں اور معتبر روایات میں موجود ہیں جنت کی سیر کی اور جو کوثر نہر ہے اس نہر کا آپ نے مشاہدہ کیا اور جنت میں لے گئے تو وہاں آپ فرماتے ہیں مسلم میں مسلم شریف کتاب الامان میں ہے کہ میں نے وہاں دیکھا موتیوں کے قبے ہیں اور ان کی مٹی کستوری ہے کستوری بہت ہی خوشبودار ایک چیز ہوتی اگر یہ اتفاق نہ ہوا تو جنت میں حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوسر کا مشاہدہ فرمایا اور حضرت نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا اس کے دونوں کنارے موتیوں اور کبوں کے تھے اور میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوسر ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں درمزی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی علیہ السلام انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ بڑی عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے لیکن یہ چٹیل میدان ہے اور اس کی کاشتکاری جو ہے وہ ہے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر میری نظر سے کم از کم کوئی ایسی حدیث نہیں گزری اگر کوئی ایسی ہے جو میری نظر سے نہیں گزری تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے جس میں کسی اور امت کے لیے اس طرح ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور بڑے نبی ایک ایسے نبی کہا گیا کہ نماز میں جب درود پڑھو اپنے نبی پر جب پڑھو تو ساتھ میں ابراہیم پر پڑھو اس نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا ہے اب اس کا حقدار ٹھہرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں کم از کم کوشش خلوص کے ساتھ کرنی ہے خطا ہو جائے اور کوئی معاملہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے معاف کرنے والی زیادہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پھر اسی طریقے سے غیبت کرنے والوں کا انجام دیکھا ایسے خطیبوں کا انجام دیکھا عبرت انجام جو کہ بے عمل کوتا ہی ہو جانا اور بات ہے جانتے بوجھتے کرنا اور بات ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہم اب جانتے ہیں کہ جب واپس آپ تشریف لے آئے تو بستر بھی گرم تھا اور چٹخنی جو ہے وہ بھی ہل رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ ایک آدھا لمحہ بھی شاید نہ گزرا ہوگا اور وہاں پہ جنت کا مشاہدہ ہو گیا جہنم کا مشاہدہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہو گئی یہ سب کچھ ہو گیا اب جب اب واپس تشریف لائے تو اپنی قوم کو سارا معاملہ سنایا صحیح مسلم آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کا یہ واقعہ جب میں نے مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی انہوں نے اس کی تکزیب کی انہوں نے کہا جی جھوٹ ہے استغفر اللہ کسی نے تالیاں بجائی کسی نے تعجب کیا کسی نے انکار سے اپنے ہاتھ سے اپنے سر پہ رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس کی خبر دی وہ تو ایک صاحب ایمان صدیق انہوں نے کہا اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ انہوں نے سچ فرمائی ہے لوگوں نے کہا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے کہا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں اور یہ وہ بات ہے جس پر آپ کو صدیق کا لقب حاصل ہوا کفار مکہ کو ظاہر ہے اس سے بہت تکلیف تھی تو ہوا یہ کہ انہوں نے پھر آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی لی بتائیں جی بیت المقدس کیسا ہے اس کی علامتیں کیسی ہیں مسلم شریف محدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا جو باتیں جو نشانیاں مشرقین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا یوں وہ آپ کی تردید اور تہذیب کا جو جذبہ لے کر آئے تھے جس کے تحت انہوں نے امتحان لینا چاہا تھا اس کی نفی ہو گئی وہ صرف یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوساف کا تعلق ہے تو آپ نے تو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان فرمایا یعنی کر لیا کہ سارے سوالوں کے جواب درست ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے انہوں نے پھر ایک کافلے کے متعلق بھی پوچھا جو شام سے آ رہا تھا وقت جو اونٹ آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں خبر دے دی اور جیسا آپ نے فرمایا جب وہ کافلہ پہنچا تو کفار مکہ نے دیکھا کہ وہ واقعی ویسے ہی تھا سب کچھ اب اس طرح زبانیں تو بند ہو گئیں لیکن ان کے دل پھر بھی انکار میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی سوچتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ کہ کیسے ہو سکتا ہے معراج شریف کے دوران ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے اس کے حوالے سے آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی معراج جو تھی وہ تو روحانی تھی جی استخفر اللہ خواب میں ہوئی تھی اللہ. اگر جنت کے نظارے جہنم میں جو کچھ دیکھا وہ اگر کوئی بیان خواب کو کرے تو اگلا اس سے لڑے گا تھوڑی لڑے گا وہی جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اصل میں جسم کے ساتھ جانے کی بات ہو رہی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ذلوم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے السرا ول وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہے آپ جسمانی طور پہ آپ نے السرا جسمانی طور پہ المعراج اور یہ سب کچھ جو ہے اتنے کم وقت میں کہ آپ واپس آ تو ابھی بستر گرم تھا یہ میری نظر سے ایک بڑا خوبصورت شعر گزرا پچھلے دنوں ظفر علی خان کا زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک پل میں سرے عرش سے آ گئے محمد صبح سب سے پہلے تبارک کہ نے کہا کہ نہیں آپ جوتا نہ آپ جوتے کے ساتھ تشریف لائیے تھوڑی سی ایک وہ حدیث ہے یہ اور اس حدیث کو کئی تفصیلوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ سابت ہو چکا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور ہم نے اس حدیث پہ نعتیں لکھ ڈالی ہیں بڑی مشہور نعت پڑھی جاتی ہے ارش نے بھی چما ہے تلوا آپ کی نالین کا یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کو تمام بڑے جو محققین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹی ہے سو ممکن ہے نالین کے ساتھ گئے ہو ممکن ہے نالین کے بغیر گئے ہوں ہمیں پتہ نہیں ہے مستند معتبر روایت نہیں ہے اس میں جو ہمارے یہاں چونکہ میلاد وغیرہ کے اندر اس طرح کے کلام بڑے پڑھے جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کی نئی ویب سائٹ پہ کتاب رکھی ہوئی ہے میں نام بتا دیتا ہوں ملفوظات آل حضرت کے نام سے جس کے اندر فتویٰ ہے کہ یہ روایت باطل ہے ہمارے جتنے واقعات ہیں جتنے یہ جیسے معراج شریف ہے ایسے ایسے قصے موجود ہیں کہ جن قصوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہم نے گفتگو کی ہے یہ تمام واقعات حضور حضوکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے ہیں اور یہ تمام واقعات معتبر و احادیث ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کو جاننے کی پہچاننے کی صحیح روایت محکم معاملات کے اندر ان کو سمجھنے کی ان کی ہستی کو ان کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں وہ اذن و توفیق بخشے کہ ہم بھی بالکل خلوص کے ساتھ ان معاملات کو سامنے رکھتے اطاط اور اتباع کی کوشش کم از کم ضرور کریں اور اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ہمیں ندامت ہو ہم اللہ کے آگے مفرت گڑگڑا کر مغفرت طلب کریں اور اللہ تبارک الطح میں یقیناً مغفرت کرنے والے کو اللہ معاف فرماتا ہے وہ صلی اللہ علیہ خلقے ہی سیدنا و مولانا محمد و علع علیہ اجمعین اصحاب ہی اجمائین برحمت قیار ہمراہ